ذلیحا کہا تو یہ ہیں وہ جن پر مجھے تانا دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا جن لبینا چاہا تو انہوں نے اپنی اپ کو بچا آ اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قدمیں پڑیں گے اور وہ ضرور ضلت اٹھائیں گے